سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وائس بالکل اوکے ہے الحمد للہ اللہ خیرہ فراز بھائی نات بھائی دل میں مدینہ 347 فراز بھائی بہت بہت شکریہ رضوان بھائی امید ہے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ سورہ توبہ دسواں ستارہ آیت نمبر 11 سے ہم نے درد کا آغاز کرنا ہے تو درض کا ہم آغاز کرتے ہیں الحمد للہ <رب جید المرسلین> اما بار فبین فعم تب اقام ذکا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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ توبہ کی آیت نمبر گیارہ کی خلافت حاصل کی ہے ترجمہ تنزل ایمان پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے زیلی بائی ہیں اور ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے تو اگر امام ابو جعفر محمد بن ضری قبل علیہ الرحمٰ اپنی صنعت کے ساتھ روایت کرتے ہیں صنعت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس آیت نے اہل قبلہ کا خون حرام کر دیا یعنی اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو شخص شرط اور کفر سے طائب ہو نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے وہ مسلمانوں کا دینی بائی ہے اس کی تصفیر جائز نہیں اور علامہ الدین مسعود بن عمر تختہ ضانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر قرار دینا جائز نہیں ہے اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ اہل قبلہ کی تصفیر جائز نہیں پھر یہ کہنا کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کرے یا آخرت میں اللہ کے دیدار کو محال کہے یا حضرت ابو بکر اور عمر کو گالی دے یا ان کو لعنت کرے وہ کافر ہے ان دونوں قولوں کو جمع کرنا مشکل ہے تو علامہ عبد العزیز پر نے اس کے یہ جواب دیے ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہنا شیخ اشعری اور ان کے مطبئین کا مذہب ہے اور امام اعظم ابو خلیفہ ابی اللہ تعالی انہوں سے بھی یہی منقول ہے اور فکہ نے ان لوگوں کو قافر رہا ہے اس لیے تعارض نہیں قرآن کا کلام اللہ ہونا اور آخرت میں اللہ کا دیدار ہونا کتاب سنت اور اجماعت سب کے دلائلے کا تغیر ثابت اور حضرت سگنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا ایمان اور ان کا شرف عظیم اللہ اور اس کے رسول کا مصدق نہیں ہے اور اس کا اہل قبلہ سے ہونا معتبر نہیں ہے یہ محسوس مسئلہ جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے میرا ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر بارہ ہے بلکہ اسی آیت نمبر گیارہ کے ضمن میں افقرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کہ تفصیل آیات پر جس کو نظر ہو وہ عالم ہے یعنی ہم آیت مفصل بیان کرتے ہیں فصل العیات تو اس سے معلوم ہوا کہ تفصیل آیات پر جس کی نظر ہو وہ عالم ہے بارہ آئے میں فرمایا گیا و ام نو امان کم فی دینی کم فقو ام کفری ان لان اللہ اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑے اور تمہارے دین پر منہ آئیں تو کفر کے سرگنوں سے لڑو بے شک ان کی کس کچھ نہیں اس امید پر شاید وہ باز آئیں اس میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ کفر کے سرگنوں سے لڑو تو مراد یہ ہے کہ ثابت ہوا کہ جو کافر زنی دین اسلام پر ظاہر تعین کرے اس کا عہد باقی نہیں رہتا اور وہ زندے سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کو قتل کرنا جائز ہے اور یہ جو فرمایا گیا کہ بے شک ان کی کت میں کچھ نہیں اس امید پر کہ شاید وہ باز آئیں مراد یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جنگ کرنے سے مسلمانوں کی غرض انہیں کفر و بدعمالی سے روک دینا ہے یہ یہاں پر مراد ہے تو جن مشرقین سے عہد کیا گیا تھا کہ وہ اے مسلمانوں تم سے جنگ نہیں کریں گے اور تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے اور وہ مشرق اس معاہدے کو توڑ دیں اور تمہارے دین اسلام کی مذمت اور برائی کریں تو تم کفر کے ان علم برداروں سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح تمہارے دین کی مذمت کرنے سے اور تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد کرنے سے باز آ جائے حضرت قطع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کفر کے ان علم برداروں سے براد ابو سفیان بن حرب یہ اس وقت تک ظاہر مسلمان نہیں ہوئے تھے امیہ بن خلق اتبا ربیع، بن ربیہ ابو جہل بن حشام اور سہیل بن امر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کر کے توڑا اور نبی پاک علیہ السلام کو مکے سے نکالنے کا فخر کیا اور اسی طرح مطلب اس زمن میں چند باتیں اور بھی کہی جا سکتی ہیں کہ توہین رسالت کرنے والا جو ہے اس کو غیر مسلم کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے ثبوت پر بھی حدیثیں ہیں اور اس پر بھی دلالت کرتی ہیں اور اس بارے میں بھی ہے جیسا کہ, کہ تفصیل کبیر میں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زجاج نے کہا کہ جب ذمی دین اسلام میں تعمیر کرے تو یہ آئے اس کے قتل کو واجب کرتی ہے کیونکہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کا جو مسلمانوں نے عہد کیا تھا وہ اس شرط کے ساتھ مشروب تھا کہ وہ دین اسلام میں تعمیر نہیں کرے گا اور جب اس نے دین اسلام میں تعمیر کیا تو اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا مسلمانوں کے ملک میں اگر کوئی کافر توہین رسالت کرتا ہے تو اس کا قتل ہے کہ حاکم اسلام کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے اور کاغذی اسلام اس کے قتل کا حکم دے گا اور پھر اس کی اس پر عمل درامد بھی ہوگا اور اسی طرح جو ہے وہ اس زمن میں پھر مزاحب اربعہ ہیں عائم کرام کی اس میں کافی تفصیل ہے میرا پاک پرور دیکار ازل ارشاد فرما رہا ہے آئے نمبر تیرہ اللہ تو ام تک شو ان کو اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا حالانکہ انہی کی طرف سے پہل ہوئی ہے کیا ان سے ڈرتے ہو تو اللہ کا اس کا زیادہ تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو سبحان اللہ دیکھیے عائد میں فرمایا گیا ہے کہ کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی یعنی صلح دیبیہ کا عہد توڑا مسلمانوں کے حریف بنو خزانہ کے مقابل بری بکر کی مدد کی اور پھر فرمایا کہ بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں اس امید پر کہ شاید وہ باز آئیں اور ہاں صاحب یہ بھی فرمایا کہ رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا یعنی مکے سے دارالطبہ میں مشورہ کر کے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ مکے سے نکالنے یا شہید کرنے کی ان کے جو ہے اس پر جو ہے وہ مشورے بھی ہوئے اور اس پر عمل کرنے کے لیے رسمت قنین صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کو ان کفار مکہ نے گھیر بھی لیا لیکن اللہ اپنے محبوب کی حفاظت فرماتا ہے الحمدللہ آیت نمبر چودہ اور پندرہ ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بیئیدیکم ویخذیہم ویمصرکم علیہم ویشکی صدور قومی مؤمنین تو ان سے لڑو اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر مدد دے گا اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا یت اللہ علامہ علی منحفیم اور ان کے دشاہ توبہ قبول فرمائے اور علم و والا ہے ان دونوں آیتوں میں دیکھیے کیا فرمایا گیا میں ریپیٹ کرتا ہوں پہلی بات تو فرمائی گئی تو ان سے لڑو اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں اور انہیں رسوا کرے گا انہیں قتل و قید سے انہیں مسلمان کافروں کو پکڑ کریں گے قید کریں گے اور پھر فرمایا اور تمہیں ان پر مدد دے گا جی کھنڈا کرے گا وہ یوگا کلو ہی اور ان کے دلوں کی گتن دور فرمائے گا یہ تمام وعدے پورے ہوئے اور میرے آکا علیہ السلام کی خبریں سادق ہوئی اور نبوت کا ثبوت الحمدللہ واضح ہو گیا میرا رب فرماتا ہے تو اللہ معیے شاہ اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے اس میں اشارہ ہے کہ بعض اہل مکہ کفر سے بعض آ کر طائب ہوں گے یہ خبر بھی ایسے ہی واقعہ ہو گئی چنانچہ حضرت سید رحم الفیان حضرت اکیریما بن ابو جہل اور سہیل بن امر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ایمان سے مشرف ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ تو دیکھیں فتح مکہ کے لیے جہاد کرنے کے فائدے کیا ہوئے اس آیت میں یہ جو آئے میں نے چودہ اور پندرہ نمبر آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سابقہ آیات کی تاکید کی ہے جن میں کفار کے غالیمانہ افعال ذکر فرما کر کفار سے جنگ کے لیے مسلمانوں کی غیرت کو ابارا تھا علاوہ عظیم سائیک میں اللہ نے مسلمانوں کو جنگ میں فتح کی بشارت دی ہے اور کفار کی عظیمت کی نبی سنائی ہے اور کفار کے خلاف اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے نیز سائک میں اللہ نے کفار کے خلاف اس جنگ میں مسلمانوں کے متعدد فوائد بیان کیے ہیں اور دیکھیے فتح مکہ کے لیے جہاد کرنے کے فوائد چند رقطے الگ کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کے ذریعے سے کافروں کو عذاب دے گا اس عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہے اور یہ عذاب قافروں کو قتل کرنے کی صورت میں حاصل ہوگا اور ان کو قید کرنے کی صورت میں اور میدان جنگ میں ان کے اموال پر بطور بطور مالے غنیمت کے قبضے کی صورت میں حاصل ہوگا اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس حالت میں اللہ نے ان کو دنیا میں عذاب دینے کا ذکر فرمایا ہے اور ایک آیت میں اس پر عذاب بھیجنے کی نفی فرمائی ہے جیسا کہ ہوں ام تفیین اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو جواب یہ ہے کہ سورہ توبہ میں جس عذاب دینے کا ذکر ہے اس سے مراد جنگ میں ان کافروں کے قتل اور قید ہونے کا عذاب ہے اور سورہ انفال کی یہ آئے جس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ جب تک محبوب آپ ان میں موجود ہیں پر عذاب دیں اس سے مراد آسمانی عذاب ہے تو دوسرا جواب یہ ہے کہ سورہ توبہ میں جس عذاب دینے کا ذکر ہے وہ صرف بعض لوگوں کو پہنچے گا اور سورہ انفال میں جس عذاب کی نفی ہے اس سے مراد ان پر ایسا عذاب نہیں آئے گا جس سے پوری قوم قوم کفار فارم ملیا میٹ ہو جائے اور ایک فائدہ یہ ہے یہ ہوا فتح مکہ کے لیے جہاد کرنے سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو رسوا کرے گا تو مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مسلمانوں کے ہاتھ سے ذلت آمیز اور قبرت ناک سے دوچار کیا اور جن مسلمانوں کو وہ بہت کمزور اور پسماندہ سمجھتے تھے انہوں نے ان کو اپنے پیروں سے لے رونگ ڈالا اور ان کا فخر اور غرور خاک میں مل گیا تیسرا فائدہ فرمایا وہ تمہاری مدد فرمائے گا اللہ کی اس بشارت کی وجہ سے مسلمانوں کو حالت جنگ میں سکون حاصل ہوا چوتھا فائدہ اللہ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا اور یہ آپ سن چکے ہیں کہ بنو خزانہ اسلام لائے چکے تھے اور وہ مسلمانوں کے حلیف تھے بنو بکر کفار قریش کے حلیف تھے بنو بکر نے بنو خزانہ پر حملہ کیا قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے بنو بکر کی مدد کی پھر مسلمانوں نے معاہدہ حدیبیہ کو فخ فخ کر کے مکے پر حملہ کیا کفار قریش کو شکست ہوئی اور بنو خزانہ کا دل ٹھنڈا ہوا سبحان اللہ پانچواں فائدہ کہ ان کے دلوں کے غیر کو دور فرمائے گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانا اور ان کے دلوں سے غیر دور کرنا یہ ایک ہی بات ہے اور یہ تقرار ہے تو جواب یہ ہے کہ ان دونوں کے مفہوموں میں فرق ہے دشمنوں کی شکست سے مسلمانوں کے دلوں کا غم غصہ غیر دور ہوگا اور اللہ نے ان سے فتح کا جو وعدہ فرما لیا ہے اس کی وجہ سے وہ انتظار کی کوشت سے بچ جائیں گے کیونکہ انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور جب اللہ نے ان کو فتح کی بشارت دے دی تو ان کے دلوں میں ٹھنڈک پڑ گئی تو یہ یہاں پر مراد ہے مزید باتیں بھی ہیں لیکن ہم اگلی آیت کی تلاوت کریں گے آیت نمبر سولہ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 اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا مشرم راز نہ بنائیں گے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے سبحان اللہ دیکھیے اس آئے پاک میں پہلی بات تو یہ فرمائی ہے کہ کیا اس گما میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اخلاق کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ان کی پہچان اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنائیں گے اس سے معلوم ہوا کہ مخلص اور غیر مخلص میں امتیاز کر دیا جائے گا اور مقصود اسے مسلمانوں کو مشرقین کی موالات اور ان کے پاس مسلمانوں کے راز پہنچانے سے ممانعد کرنا ہے یہ راز پہنچانے سے منع فرما دیا گیا ہے کہ کاخروں تک جو ہے وہ اپنے رازوں کو نہ پہنچایا جائے تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے درمیان مخلص اور نامخلص دونوں میں ظاہر فرمانے کے لیے یہ معاملہ فرما دیا اور اخلاص کا ایک مطلب جو ہے وہ اصول یہ بتا دیا کہ جو مسلمان مخلص ہیں وہ اپنا راز دشمنوں کو نہیں بتاتے وہ اپنا راز دشمنوں کو نہیں بتاتے لہذا دشمنوں کو اپنے راز جہیں ہیں وہ ہرگز نہ بتائے جائیں اور کوئی بات ان کفار تک یا منافقین تک یا یہود و نخارہ تک نہ پہنچائی جائے تو اس بات سے منع کیا گیا ہے راج داری کے لیے خاص طور پر یہاں تاکید فرمائی گئی ہے آیت نمبر سترہ ہے ما کانا ما کانا للمشرکین ان شاہ جینا بالق الا مشرقوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں خود اپنے کفر کی گواہی دے کر ان کا تو سب کیا درا اکارت ہے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے اللہ کو اکبر دیکھیے بڑی اہم باتیں ہیں پہلی بات فرمائی گئی کہ مشرقین کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں یعنی مسجدوں سے مسجد حرام مراد ہے اس کو جمع کے سیگے سے اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ تمام مسجدوں کا قبلہ اور امام ہے اس کا آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے تمام مسجدوں کا آباد کرنے والا اور جمع کا سیگا لانے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہر بکائے مسجد حرام ہر بکا مسجد حرام کا مسجد ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد سے جنس مراد ہو اور صعبہ اس میں داخل ہو کیونکہ وہ اس جنس کا مزدر ہے اور شان نزول یہ ہے کہ کپار قریش کے رئیس ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی اور ان میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے ان کو صحابے کرام نے شرک پر آڑ دلائی اور حضرت علی المتضی نے تو خاص حضرت سیدنا عباس کو نبی پاک علیہ السلام کے مقابل آنے پر وہ سخت سست کہا تو حضرت عباس کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھماتے ہو ان سے کہا گیا کہ آپ کی خوبیاں بھی کوئی ہیں تو انہوں نے کہا ہاں ہم تم سے افضل ہیں کہ ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں کافی کی خدمت کرتے ہیں حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں اصیروں کو رہا کرتے ہیں اس پر یہ آد نازل ہوئی کہ مسجدوں کو آباد کرنا کافروں کا کام نہیں کیونکہ مسجد آباد کی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے تو جو خدا ہی کا منظر ہو اس کے ساتھ کفر کرے رسول کو نہ مانے وہ کیا مسجد آباد کرے گا اور آباد کرنے کے معنی میں بھی کئی کال ہیں ایک تو یہ کہ آباد کرنے سے مسجد کا بنانا بلند کرنا مرمت کرنا بھیجا. دوسرا کال یہ ہے کہ مسجد آباد کرنے سے اس میں داخل ہونا بیٹھنا مراد ہے تو باہر کئی مسئلے یہاں پر معلوم چل گئے پتہ یہ لگا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے آخروں سے پیسے بھی نہیں لے سکتے تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سے ایمان لے آئے تھے لیکن اس وقت چونکہ ان کا ایمان لانا مقصد تھا یا اس وقت وہ ایمان نہ لائے تھے بعد میں لائے تھے اس لیے ان کو جو ہے صحابہ السلام نے سخت سست کہا کہ تم نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ بدل میں کیوں آئے ہو اور پھر اس حایت میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ خود اپنے کفر کی گواہی دے کر یعنی بت پرستی کا اقرار کر کے یہ دونوں باتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ آدمی کافر بھی ہو اور خاص اسلامی اور توعید کے عبادت خانے کو بھی آباد کرے یعنی وہ اپنے کفر کا بھی اعلان کر رہا ہے اور اللہ کے گھر مسجد بھی آباد کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا الاج کا حبی تک ان کا تو سب کیا درا ہے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے تو یہ نقص قص ہے اس بات پر کہ حالت کفر کے اعمال مقبول نہیں کیونکہ یہاں بڑے واضح انداز میں سب کفار کے بارے میں فرما دیا گیا حبیتت تک ان کا تو سب کیا درا اکارد ہے کافروں کا کوئی اچھا کام ان کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا جو وہ دنیا میں بظاہر اچھے کام کریں ان کا رزلٹ ان کا سمر اللہ دنیا میں ان کو دے دے گا آخرت میں جہنم کے ہمیشہ عذاب ہے وہ پھر نہ دوں اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حالت کفر کے امال مقبول نہیں نہ مہمانداری نہ آجیوں کی خدمت نہ قیدیوں کا رہا کرنا اس لیے کہ کافر کا کوئی فیل اللہ کے لیے تو ہوتا نہیں لہٰذا اس کا عمل سب اکارت ہے اور اگر وہ اسی کفر پر مر جائے تو جہنم اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے ہمیشہ کا عذاب ہے اللہ اکبر طبیرہ اللہ اکبر طبیرہ میرا نب ارشاد فرما رہا ہے اٹھارہ اِنَّمَا مَسَاجد اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ الْآخِرِ اللہ کی مسجد وہی آباز کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں سبحان اللہ تو دیکھیے یہاں فرما دیا گیا کہ اللہ کی مسجدیں کون آباد کریں گے جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں تو بتا دیا گیا کہ مسجدوں کے آباد کرنے کے مستحق مومنین ہیں مسجدوں کے آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں کہ جھاڑو دینا صفائی کرنا روشنی کرنا مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئی مسجدیں عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو مسجد بنانے کا جواز اور استحکام کن امور پر موقف ہے دیکھیے اللہ نے تعمیر مساجد کا جواز پانچ چیزوں میں منحصر فرمایا ہے نمبر ایک اللہ پر ایمان نمبر دو قیامت پر ایمان نمبر تین نماز قائم کرنا نمبر چار زکات ادا کرنا نمبر پانچ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا تو مساجد بنانے کے لیے اللہ پر ایمان رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو جو شخص اللہ کی وادانیت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو اس کے لیے اللہ کی عبادت کی جگہ بنانا ممنوع ہے اور قیامت پر ایمان رکھنا اس لیے ضروری ہے جس شخص کا قیامت پر ایمان نہیں ہوگا اس شخص کے لیے اللہ کی عبادت کا کوئی محرک اور باعث نہیں ہوگا اور نماز قائم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مسجد بڑھانے کی غرض ہی نماز کی ادائیگی ہے تو جو شخص نماز میں پڑھتا ہو اس کے لیے مسجد بنانا مجموعہ ہوگا زکات ادا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے بدن کی طہارت ضروری ہے اور نماز کے لیے وزو اور پاک اور صاف لباس ضروری ہے اس کے لیے مال خرچ کرنا ہوگا اس کے لیے فراغ دلی سے مال وہی خرچ کرے گا جو زکات ادا کرتا ہو فقرا مساکین اور مسافروں کو زکات ادا کی جاتی ہے اور مسجد کی نمازیوں کے نمازیوں میں فقرا مساکین مسافر اور دیگر مستحقین زکوت بھی ہوتے ہیں اور مسجد میں آنے والوں کو انہیں زکوت ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو اس لیے یہاں پر بہت سی باتیں ہیں بلکہ اس آئے کے تحت اگر دیکھا جائے تو مسجد بنانے کے فضائل مسجد کے اذر و ثواب سے متعلق عدیتیں مسجد کے احکام بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے سنا سے میں اگلی آیت کی تلاوت کروں گا خدا بندی ہے آیت نمبر تو بات ال لا سپارہ اجما روم تو کیا تم نے حاجیوں کی سبھیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرا لی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا مراد یہ ہے کہ کفار کو مومنین سے کچھ نسبت نہیں نہ ان کے اعمال کو ان کے اعمال سے کیونکہ کفار کے اعمال رائے ہیں خواہ وہ حاجیوں کے لیے سبھیل لگائیں یا مسجد حرام کی خدمت کریں ان کے اعمال کو مومن کے اعمال کے برابر قرار دینا ظلم ہے شان نظور کیا ہے کہ روزے بدر جب حضرت عباس گرفتار ہو کر آئے تو انہوں نے صحابی رسول سے کہا کہ تم کو اسلام اور ہجرت و جہاد میں سب کا حاصل ہے تو ہم کو بھی مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کے لیے سبیلے لگانے کا شرف حاصل ہے تو اس موقع پر یہ آیت مقدسہ جو ہے وہ نازل ہوئی کہ حاجیوں کو تم جو مرضی کرتے رہو جینے لگاؤ پانی پلاو خدمت کرو لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لانا ایمان لانا تو یہاں یہ مضمون دیکھیے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا کعبے کو آباد کرنے سے افضل ہے یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل چیز ایمان ہے تو کعبے کو آباد کرنے والا اگر کافر ہے کہ وہ آدمیوں کو پانی پلا رہا ہے وہ ان کے لیے فیسلٹیز کا اہتمام کر رہا ہے لیکن ہے کافر تو اس کا کوئی عمل اللہ کی بار گاہ میں قبول نہیں تو اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا صاحب کو آباد کرنے سے افضل ہوا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک شخص نے کہا اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں حجہج کو پانی پلاتا رہوں گا دوسرے شخص نے کہا مجھے اسلام لانے کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے مگر میں مسجد حرام کی زیارت کروں گا اور اس کو آباد رکھوں گا تیسرے شخص نے کہا تم نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان سے جہاد کرنا زیادہ افضل ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آوازیں بلند نہ کرو مرو جمعے کا دن تھا لیکن میں جمعہ کی نماز کے بعد رسول اللہ سے اس مسئلے میں دریافت کروں گا تب اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی اور اس آیت پاس سے یہ بات معلوم چلی سنا چاہے آیت نمبر بیس اکیس اور بائیس اس کی تلاوت کر رہا ہوں آمنوا في سبیل اللہ, اللہ کا و اولئک هم وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں لڑے اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچے یبشروہم ربہم برحمتٍ منه ورضوانٍ وجنّاتٍ لهم فيها نعیمٌ مقیم ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی اور ان باغوں جن میں انہیں دائمی نعمت ہے خالدین ابدا ان اللہ اجر عظیم ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے تو صابکین صحابہ کی فضیلت اور اللہ کی رجاعت کا جنت سے افضل ہونا دیکھیے اس سے پہلے آیتوں میں اللہ نے بتایا تھا فرمایا تھا تعلیم دی تھی کہ وہ مشرق جنہوں نے کعبے کی حفاظت کی اور بجاج کو پانی پلایا ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا ان آیتوں میں اللہ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ ان کا بہت بڑا درجہ ہے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابے کی حفاظت کرنے والے مسلموں کا بھی اللہ کے نزدیک کوئی درجہ ہے لیکن مسلمانوں کا بڑا درجہ ہے حالانکہ مشرکوں کے تمام یہ کامات اکارت ہو جاتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تو جواب یہ ہے کہ واقعی میں اللہ کے نزدیک ان کا کوئی درجہ نہیں ہے البتہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ان کاموں کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ان کا کوئی درجہ ہے اللہ فرماتا ہے سورہ النمل میں کہ تمہارے گمان میں تمہارا جو بھی درجہ ہے ایمان لانے والوں ہجرت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کا تم سے بہت بڑا درجہ ہے اس کی نظیر یہ عائد ہے کہ کیا اللہ بہتر ہے یا جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں تو اللہ نے وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایمان لانے والوں ادھر ججرت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کا درجہ تمام مخلوق سے بڑا ہے اور ان کا درجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کی خوشنودی اور اضاف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو فوج کا معنی ہے اپنے مطلوب کو پا لینا اور ان کا مطلوب عذاب سے نجات اور ثباب کا حصول ہے اور اس کا مزاج فتح مکھا سے پہلے جہاد کرنے والے صحابہ ہیں تو یہ یہاں پر مضمون جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ہے سناچے سورہ صوبہ نمبر تیئیس تلاوت کر رہا ہوں یا وومنف کام <وَالِمُون> اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہ ہی ظالم ہیں دوبارہ ترجمہ سن لیں اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں ایمان پر کفر پسند کریں اور تم نے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں اللہ اکبر یعنی جب مسلمانوں کو مشرقین سے ترک موالات کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے باپ بھائی وغیرہ خراب داروں سے ترک تعلق کر کے بیٹھ جائے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار سے موالات ظاہر نہیں ان سے کوئی رشتہ بھی ہو ان سے کوئی مطلب تعلق نہیں ہونا چاہیے جو مشرق ہیں جو کافر ہیں اسلام کے دشمن ہیں اسلام کے شاطر ان کی زندگی گزر رہی ہے اسلام کے خلاف وہ سازشیں کر رہی ہیں تو ایسے لوگوں سے قطع تعلق کر لیا جائے چنا چاہے اس صاحب کے تحت کفار اور مشرقین سے محبت کا تعلق رکھنا منع اور بغیر محبت کے معاملات جائز ہیں بغیر محبت کے معاملات جائز ہیں یا پھر سے کاروبار جائز ہے اور مطلب یہ بھی پتا لگا کہ اپنے باپ بیٹے بھائی بیوی قریبی اعزا وطن تجارت اور مال و دولت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہونا ہے پھر صحابہ محبت کے اس معیار کا کامل نمونہ تھے اس زمن میں بھی متعدد باتیں جو ہیں وہ بیان کی جا سکتی ہیں اللہ تبارک و مطالعہ کرم فرمائے آیس نمبر پچیس چھبیس اور ستائیس یہ میں تلاوت کر رہا ہوں بلکہ مطلب یہ جو ہم نے آپ سے عرض کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بلند سب سے بلند ہے دنیا کے اعتبار سے یہ زمن میں یہ آئےت ہے اور بڑی مشہور آئے انکان ابا اب نا اب نا اخوان و ازباجمکم و امال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 اور تمہارے پسند کا مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا مراد کیا ہے کہ جلدی آنے والے عذاب میں مبتلا کرے یا دیر میں آنے والے میں اس آئے سے ثابت ہوا کہ دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمان پر لازم ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطلاعات کے مقابل دنیاوی تعلقات کچھ قابل التفاق نہیں اور خدا اور رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے یہ بات معلوم چلی اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے باپ بیٹے بھائی بیوی کریبی اجزا اولاد وطن تجارت اور مال و دولت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہونا ہے اللہ اکبر جبھی تو دیکھیے صحابہ نے اپنے سگے رشتے داروں کو مار دیا تھا جنگلوں میں جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی اور کفر پر ڈٹے رہے اور نبی کریم علیہ سلاط و کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور جنگ کرنے آ گئے صحابہ اور محبوب علیہ السلام کو شہید کرنے تو وہ سبے رشتے والے بھی تھے سبے رشتے دار بھی تھے کوئی کسی کا باپ تھا کوئی کسی کا بیٹا تھا کوئی کسی کا ماموں تھا کوئی کسی کا بانجا تھا لیکن صحابہ کلام نے جب اپنے مقابل ان قریبی اور اجزا خون کے رشتوں کو دیکھا تو ایمان کی جو ہلاکت کی وجہ سے انہوں نے ان کو قتل کر ڈالا وجہ یہی تھی کہ استعمال یہی سبق سکھاتا ہے کہ اللہ رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے الحمد للہ الحمد للہ آئی سمبر پچیس چھبیس اور ستائیس مقب نہ فرقی موا پینا کرتی رہتی ہوں فلن عنكم الارض بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی اور خنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اتر گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ دے کر پھر گئے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 اللہ رحیم پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے تین تینوں آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ سماپت کروانے بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی دیکھیے اس سے مراد کیا ہے یعنی رسول کریم علیہ السلام کے غذبات میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ نہ فرمایا جیسا کہ واقعہ بدر میں قوردہ میں بنو نظیر میں ہدیبیاں میں خیر میں فتح مکہ میں وغیرہ وغیرہ فرمایا اور حنین کے دن جب تم اپنی کچھ کام نہ آئی حنین ایک وادی ہے فائدہ کے قریب مکہ سے چند بھیل کے فاصلے پر یہاں فتح مکہ سے کچھ ہی دنوں کے بعد قبیلہ حوازن و ستیق سے جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً بارہ ہزار یا اس سے زیادہ تھی اور مشرقین چار ہزار تھے جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو مسلمانوں میں سے کسی شخص نے اپنی کثرت پر نظر کر کے یہ کہا کہ اب ہم ہر دن مغروب نہ ہوں گے یہ کلمہ نبی پاک علیہ السلام کو بہت گرام گزرا کیونکہ حضور ہر حال میں اللہ پر توقل فرماتے اور تعداد کی قمت و کسرت پر نظر نہ فرماتے جنگ شروع ہوئی اور فیطال شدید ہوا مشرقین بھاگے مسلمان مال غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے تو بھاگے ہوئے لشکر نے اس کو غنیمت سمجھا اور پیروں کی بارش شروع کر دی اور تین اندازی میں وہ قبیلہ حوازن اور شفیف بہت مہارت رکھتے تھے چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہنگامے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے لشکر اسلام باغ کھڑا ہوا نبی پاک علیہ السلام کے پاس سوائے حضور کے چچا حضرت عباس اور آپ آب کے ابن ام ابو سفی سفیان بن حارث کے اور کوئی باقی نہ رہا نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت اپنی سواری کو کفار کی طرف آگے بڑھایا جبکہ لشکر اسلام مطلب لوگ بھاگ رہے تھے سرکار آگے بڑھے اور حضرت عباس حکم دیا کہ وہ بلند آواز سے صحابہ کو پکاریں ان کے پکارنے سے وہ لوگ لب بیک لب کہتے ہوئے پلٹ آئے اور کفار سے جنگ شروع ہو گئی جب لڑائی خوب گرم ہوئی حضور نے اپنے دست مبارک میں سنگ ریزے لے کر کفار کے منہ پر مارے اور فرمایا رب محمد کی قسم بعد نکلے انگریزوں کا مارنا تھا کہ کپار باغ پڑے اور نبی پا... پاک علیہ السلام نے ان کی غنیمتیں مسلمانوں کو تقسیم فرما دی ان آیتوں میں اس واقعے کا بیان ہے جو مطلب میں نے مختصر طور پر آپ کو پیش کیا اچھا اللہ فرماتا ہے کہ زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی اللہ اکبر وضاقت علیکم علیہ بیما رحبت کہ زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی یعنی تم وہاں ٹھہر نہ سکے اور مسلمانوں پر یعنی اطمینان کے ساتھ مسلمانوں پر یعنی حضرت عباس آآ، آآ، تنگ ہو گئی ہاں تنگ ہو گئی کہ تم پھر پیٹ پھیر کر پھر،, پھر گئے پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر سما اناہ سکی نسول اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اطمینان کی جگہ نبی پاک علیہ السلام کھڑے رہے سرکار بھاگے نہیں بلکہ قبیلہ حوازن سے یہ جو جنگ ہو رہی تھی اس میں جب صحابہ کے شروع میں قدم اکھڑے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں عبد المطلم کا پوتا ہوں اور نبی پاک علیہ السلام خود مقابلے کے لیے کفار کے سامنے تشریف لیا ہے الحمدللہ, الحمدللہ کسی غزبے میں ایسا نہیں ہوا کہ رحمت کو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیچھے ہٹے ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن ہی نہیں ہے اللہ کو یہ گوارا بھی نہیں ہے اللہ کا تو اپنے محبوب پر سکینہ نازل فرماتا ہے سبحان اللہ غذبۂ اوہرو غزوہ بدر کے معاملات آپ پڑے غزوہ بدر میں بظاہر مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا چھ سات تلواریں دو گھوڑے اور کیا تھا مطلب سات ستر اونٹ ہوں گے ستر اسی اونٹ ہوں گے تین سو تیرہ صحابہ تھے لکڑیاں ہاتھ میں لے کر وہ تلوار والوں نیزوں والوں بھالوں والے اور پیروں والوں سے مقابلہ کر رہے تھے لیکن اس وقت صحابہ کا حال یہ تھا کہ اللہ نے ایسا اطمینان دیا ہوا تھا کہ بعض صحابہ کو جنگ کے دوران اونگ آ رہی تھی اطمینان کا آپ عالم دیکھے ورنہ آج بھی جو ہمارے فوجی اللہ انہیں سلامت رکھیں بارڈر پر اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں یا اس دور میں جو بھی جو جنگ ہوتی تھی آپ خود سوچیں کہ کئی کئی دن تک جو ہے وہ سوتے نہیں ہیں آج بھی جو بینکروں میں فوجی اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ جیتری لے کر یا اسلحہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں تاکہ کافر اگر آگے آئیں تو ان کو جو ہے ان پر فائر کیا جائے ان پہ مطلب جو ہے وہ قدموں کو اکھاڑا جائے ان کو بگایا جائے کئی کئی دن تک جب ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو وہ جھاگتے ہیں یہ کیا ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک ماحول ہوتا ہے جنگ کا جو کہ بن جاتا ہے جب دشمن کے حملہ کرنے کا ہر وقت خطرہ ہو تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اطمینان اور سکون ناظر فرماتا ہے اپنے محبوب کے سلتے تو جب تک مسلمان الحمد اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتا رہا یہ اطمینان اور سکون جاری تھا لیکن جب ظاہر ہے کہ اسلامی وضاقت کو چھوڑ دیا گیا اور نافرمانیاں کی گئی اور اسلامی جو ہے وہ آئند سے روحردانی اختیار کی گئی پھر اللہ کی مدد اور نصرت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی جلد جلال ارشاد فرما رہا ہے مزید آیت ہے سورہ توبہ شریف کی اور میرا پاس پروردگار فرماتا ہے یا ایوہ ان عم المشرکون فلاں الحرام انحکیم اے ایمان والو مشرق مرے ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو انقریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے سبحان اللہ یہ آیت نمبر اٹھائیس ہے اور آج کے قرآن سے متعلق یہ آخری آیت ہے یہاں پر فرمایا گیا اے ایمان والو مشرق میرے ناپاک ہیں ان نول مشرقوں نہ مشرق میرے ناپاک ہیں بالکل واضح بات ہے یعنی ان کا باطن خبیص ہے اور وہ نہ طہارت کرتے ہیں نہ نجاستوں سے بچتے ہیں پھر فرمایا گیا تو اس برف کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں نہ حج کے لیے نہ عمرے کے لیے اور اس سال سے مراد نو ہجری ہے اور مشرقین کے منع کرنے کے معنی یہ ہے کہ مسلمان ان کو روکیں کیونکہ مشرق لوگ نہ حج کریں گے نہ عمرہ کریں گے تو یہ بس جو مطلب اس فا مکہ سے پہلے جو کر چکے کر چکے اس کے بعد منع کر دیا گیا اچھا فرمایا اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو انقریب اللہ تمہیں دولت مند کرے گا اپنے فضل سے اگر چاہے انہیں مشرقین کو حج سے روک دینے سے تجارتوں کو نقصان ظاہرہ پہنچنے کا اندیشہ تھا اور اہل مکہ کو تنگی پیش آنے کا انہیں خطرہ تھا تو فرمایا کہ اللہ تمہیں غنی کر دے گا دولت مند کر دے گا حضرت اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوا اللہ نے انہیں غنی کر دیا بارشیں خوب ہوئی پیداوار کثرت سے ہوئی اور حضرت مخاصل نے کہا کہ خطہ ہائی یمن کے لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے اہل مکہ پر اپنی کثیر دولتیں خرچ کی اور اگر چاہے اگر چاہے فرمانے میں تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ طلب خیر اور دفع آفات کے لیے ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے اور تمام امور کو اسی کی مشیت سے متعلق جانے تو یہ یہاں پر درج جو ہے وہ دیا گیا ہے میرا پاس پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مسلمانوں پر کتنی آسانیاں فرما رہا ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جو ہے ہم نے آیت نمبر جو ہے وہ انتیس تک قاتل یہ ہے انتیس نمبر آئس تو یہاں پر رکوع بھی مکمل ہو گیا تو میں نے سوچا کہ چلے رکوع کو مکمل کر لیا جائے یہ دسواں رکوع ہے جو کہ مکمل ہو گیا ہے تو یہی تک ہم آج کے درس کو ان شاء جو ہے رکھتے ہیں اب یہ جو آئس میں نے آپ کو مطلب سلاوٹ کی ہے اس کا ترجمہ بھی سن لیں لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچے دین کے تابے نہیں ہوتے یعنی وہ جو کتاب دیے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیا نہ دیں ظلیر ہو کر یہ آئے نمبر انتیس ہے اور یہاں دسواں رقوب بھی مکمل ہوا اب اس زمین میں چند باتیں سن لیں فرمایا لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر مراد کیا ہے مراد یہ ہے یہاں پر کہ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کی ذات اور جملہ صفات و تنظیحات کو مانے اور جو اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی طرف مسبت نہ کرے بعض مفسرین نے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانا بھی اللہ پر ایمان لانے میں داخل قرار دیا ہے تو یہود و کہا اگرچہ اللہ پر ایمان لانے کے متعین ہیں لیکن ان کا یہ دعوی باطل ہے کیونکہ یہود تجسیم و تشبی کے اور نصارہ حلول کے معتقد ہیں تو وہ کس طرح اللہ پر ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں ایسے یہود میں سے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی اللہ پر ایمان لانے والا نہ ہوا اسی طرح جو ایک رسول کی تقریب کرے وہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں یہود و نصارہ بہت انبیاء کی تقریر کرتے ہیں لہذا وہ اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے اور شان نزول کیا ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ نبی پاک السلام کو روم سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا اور اسی کے نازل ہونے کے بعد وضو تبو ہوا اور کنبی کا قول ہے کہ یہ آیت یہود کے قبیلہ کو اور نذیر کے حق میں نازل ہوئی حضور علیہ السلام نے ان سے صدح منظور فرمائی اور یہی پہلا جزیہ ہے جو اہل اسلام کو ملا اور پہلی ضلعت ہے جو کفار کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے پہنچی تھی تو یہاں پر جو فرمایا گیا ہے قاتی لولللا, قاتی لولللا دینا, لا کاطیل قاطل کا لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر تو اس سے مراد یہ ہے ساتھ یہ فرما دیا گیا ولا یو اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے یعنی قرآن و حدیث میں بعض مفستدین کا قول ہے کہ معنی یہ ہے کہ توراعت انجیل کے مطابق عمل نہیں کرتے ان کی تحریف کرتے ہیں اور احکام اپنے دل سے گڑھتے ہیں اور سچے دین کے تابے نہیں ہوتے یعنی دین اسلام یعنی وہ جو کتاب دیے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے حق تا جو تا عن جب تک اپنے ہاتھ سے جزیا نہ دیں زلیل ہو کر یعنی مواحد اہل کتاب سے جو خراج لیا جاتا ہے اس کا نام جزیہ ہے یہ جزیہ نقد لیا جاتا ہے اس میں ادھار نہیں ہوتا جزیہ دینے والے کو خود حاضر ہو کر دینا چاہیے پال کو پیادہ پال لے کر حاضر ہو کر کھڑے ہو کر پیش کرے قبول جزیا میں ترک ہندو وغیرہ اہل کتاب کے ساتھ ملحق ہیں سوائے مشرقین عرب کے ان سے جزیا قبول نہیں اسلام لانے سے جزیا ثابت ہو جاتا ہے حکمت جزیا مقرر کرنے کی یہ ہے کہ کفار کو مہلت دی جائے تاکہ وہ اسلام کے مخاطن اور دلائل کی قوت دیکھیں اور قطب قدینیا میں حضور علیہ السلام کی خبر اور حضور کی نعت وخصیص دے کر مشرف و اسلام ہونے کا موقع پائیں یہ مطلب جزیا لینے کی حکمت ہے تو بار اللہ کا کے فضل و رنگ سے دسویں سفارے میں سورہ توبہ شریف کی آیت نمبر انتیس تک آج ہم نے درس دینے کی سعادت حاصل کی ہے تو آج آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر انتیس تک درس ہوا ہے سورہ توبہ کو دسواں کو یہاں ختم ہو رہا ہے دسویں سفارے کا انشاءاللہ اللہ زندگی رہی تو کل سے جمعرات ہے جمعۃ المبارک کو بلکہ جمع المبارک کو تو درد تفسیر قرآن نہیں ہوگی ہفتے کے دن انشاءاللہ ہوگا تو انشاءاللہ ہفتے کو جو جی ہے ہم تفسیر قرآن کا آغاز آیت نمبر تیس سے انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وطالعہ کریں گے وما وما علینا البلاغ المبین الحمدللہ جزاکم اللہ جمعے سے مجھے اچھا ہوا یاد آ کہ وہ ہم نے محدثین کرام رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اس سلسلے میں جمع المبارک گزشتہ کو سیدی امام اعظم ابو خنی رضی اللہ تعالی انہوں کی سیرت کے بارے میں بیان ہوا تھا تو اب پرسوں بھی جمع المبارک ہے پرسوں بھی ظاہر ہے اس موضوع پر بیان کرنا ہے تو پرسوں بیان کیا جائے گا ان شاء اللہ تبارتوں بیان کرتے ہیں ہم اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور ان کی ایک کتاب ہے مبتۂ امام مالک اس کا تعارف پیش کروں گا ان اللہ المبارک کو پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے نو بجے ٹھیک ہے جی گزشتہ جمع المبارک کو سیرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان ہوئی تھی پرسوں جمع المبارک کو پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے نو بجے ان شاء اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام مالک عاشق رسول ہیں جو کیا شان ہے ان کی الحمد ان کی سیرت بیان ہوگی اور موقع امام مالک جو ان کی یہ حدیث کی کتاب ہے اس کا تعارف انشاءاللہ شاء تعالی پیش کروں گا اللہ نے توفیق اور زندگی خیر و افیت فرمائی دو انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ للہ آپ تمام بھائی جانتے ہیں کیا جانتے ہیں آپ لوگ کیا کہنے لگا ہوں میں معلوم ہے آپ بھائیوں کو یہاں پر کیا اعلان کرنا چاہیے جی جی ملتان شریف الحمد للہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا عظیم الشان فقید المثال بین الاقوامی جتیمہ جس میں لاکھوں لاکھ مسلمان شریف ہوتے ہیں الحمدللہ دنیا بھر سے متعدد ممالک سے بھی اسلامی بائی بہود کی شکل میں آتے ہیں پاکستان کے علاوہ انڈیا میں بنگلہ دیش میں اور بھی کئی ممالک میں اتنا کام ہے دعوت اسلامی کا کہ اگر یہ ہندو لوگ واقعی ویزے دیں تو نہ جانے کتنی درجن ٹرینیں چلے اور بے شمار مسلمان انڈیا سے دعوت اسلامی کے اس جی عظیم و شان اجتماع میں بھی شرکت فرما دے لیکن وہ لوگ ویزے نہیں دیتے جس بنا پر عام طور پر ہند سے اسلامی بھائی جو ہے آ نہیں سکتے چند ایک بیچارے آ جاتے ہیں ترکیبیں ترپور سے لیکن یہ ہے کہ جمع ثقیر نہیں آ پاتا لاکھوں لاکھ مسلمان وہاں سے نہیں آ پاتے بہرحال اسی وجہ سے ہند میں الحمدللہ للہ الگ اجتماع سے ترکیب ہوتی ہے وہاں پر کبھی احمد آباد میں تو کبھی ناگپور میں اور کبھی کہیں مطلب ترکیب جیسا مدری مرکز کی منشا ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے وہاں اجتماع ہوتا ہے تو آپ تمام باڑیوں سے میں درخواست کروں گا کہ بند اس عظیم الشان اس دماغ کے لیے تیاریاں فرمائیں آپ لوگ جس جس ملک میں جس جس خطۂ زمین پر بھی رہتے ہیں ضرور وہاں سے یہاں آنے کی کوشش فرمائیں اگر آ سکتے ہیں تو اس بہانے آپ کا گھر والوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ عظیم الشان اجتماع میں اور یہاں سے مدنی قافلے میں جانے کی بھی انشاءاللہ شاء آپ کو سعادت حاصل ہو جائے گی اور بلکہ آپ کو آنا تو ہوتا ہی ہے دیکھے نا پاکستان آپ کے آنے کی روٹین تو ہو کہ سال بعد آنا ہو دو سال بعد آنا ہو تین سال بعد آنا ہو تو جب بھی آنا ہو اجتماع کے دنوں کو ذہن میں رکھا کریں انہی دنوں ترقی بنایا کریں سوانا بھائی کا لکھا ہے کہ میں نے آج بہت مشکل میں پڑھ کر پاسپورٹ بھی آرڈر کر لیا مگر اجتماع کی تیاری کے لیے ہمت نہیں بن رہی دیکھیے سر اس میں ہمت کی بات نہیں سمجھ میں آئی ہر سال نیت کرتا ہوں مگر آخری وقت نیت نئی بن پاتی ہے نہیں بن پاتی اب ولہ عالم اس کا کیا مسئلہ ہے کیوں نیتیں بن پاتی دیکھے نا آپ بھائی جو ماشاءاللہ کئی دنیا کے سکوں سے اس وقت مجھے سن رہے ہیں آپ کے کوئی نہ کوئی روٹین تو ہوگی نا پاکستان آنے کی سال بعد نہیں دو سال بعد صحیح تین سال بعد صحیح بہت کام ایسے ہوں گے جو کوئی آٹھ دس سال میں ایک دفعہ آتا ہوگا ورنہ ہر دو تین سال میں میرا خیال ہے ایک چتر تو لگتا ہے سمانا بھائی شاید میرا خیال ہے کہ بہت کام آتے ہیں لیکن عام طور پر تو میرا خیال ہے کہ عام طور پر جو میں نے دیکھا ہے نا کہ وہ ہر سال نہیں تو ہر دو سال میں یا تین سال میں لوگ آتے ہیں اب بھلے وہ ارب شریف کے رہنے والے ہوں پاکستانی اب کینیڈا سے بھی دیکھیں مطلب اسلامی بھائی آتے ہیں امیرکا سے آتے ہیں باقی بھی ممالک سے آتے ہوں گے से भी سے بھی آنے والے آتے ہیں بہت سے کئیوں کو میں جانتا ہوں ہر سال یا دو سال بعد ان کا چکر لگتا ہے تو بار اجتماعی طور پر میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا آنے کا جو سلسلہ بھی ہو آپ اس میں سلسلہ کچھ ایسا بنایا کریں کہ ملتان شریف کے اجتماع کی تاریخوں میں آئیں اگر کوئی اس کے علاوہ تو ان دنوں میں ترقی بنائیں اور اگر نہیں بھی صرف اجتماع کے لیے سے بھی آئیں گے تو आपके आने का آپ کے آنے کا آپ کو ازر ملے گا جتنا سفر آپ طے کریں گے پھر یہاں رہیں گے نیت کیونکہ یہی ہوگی کہ میں اجتماع کے لیے آیا ہوں اور اللہ توفیق دے تو مدنی قافلے میں بھی کم سے کم تین دن کے لیے شرکت کروائیں تو ان شاء اللہ اس بہانے یہاں پہ بھی آپ کے عزیزوں سے والدین سے یا جو بھی آپ کے قریبی ثواب ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اسی نیت سے آئیں گے تو ہر حال ہر اسلامی بھائی کا اپنا اپنا حال ہوتا ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھے کہ وہ آ بھی سکتا ہے افورڈ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں اچھا پھر یہ ہے کہ جو بھائی نہیں آتے فوانا بھائی جو بھائی نہیں آ سکتے وہ کسی چند ایک ایسے اسلامی بھائیوں کی ترکیب بنائیں جو بیچارے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہمارے ہاں متعدد ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ ہمارے ہاں متعدد ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جو بیچارے کراچی سے ملتان نہیں جا سکتے ان کی جیب میں دو ڈھائی ہزار روپے بھی نہیں ہوتے کہ وہ تین دن کا کھانا یا خرچہ یا آگے مدنی قافلے کی ترکیب بنا سکیں ایسوں کی آپ خود ترکیب بنائیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی انڈیجل کو دیں جو بھی کریں وہ جس طرح چاہیں آپ ترکیب بنائیں لیکن آپ کے جو رشتے دار یہاں کراچی میں ہوں گے یا پاکستان میں کسی بھی جگہ ہوں گے اگر ان میں سے کچھ غریب بھی ہیں تو ان کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں جیسے آپ اپنے دوست کو پیسے بھیجیں کہ بھائی یہ میری طرف سے آپ جو ہیں وہ تین ہزار روپے جو ہیں وہ قبول فرما اور میری طرف سے یہ پیسے اسی وجہ سے ہیں کہ آپ نے ملتان شریف کے اجتماع میں جانا ہے میں کسی وجہ سے نہیں آ پا رہا میں چاہوں گا کہ آپ ان پیسوں سے جائیں تاکہ مجھے ثواب مل جائے ٹھیک ہے نا اس طرح ان اللہ تعالیٰ آپ جب کہیں گے تو وہ غریب اسلامی بھائی اس کی جانے کی تبدیل بھی ہو جائے گی آپ کو بھی ثواب مل جائے گا اور ان شاء اللہ تبارک وبا تعالیٰ آپ کو بھی زیادہ ثواب ملے گا اور اچھی ترقی وہ ہوگی اب کسی پر احسان کر کے تو انڈرسٹواس کہ نہیں دیا جائے گا یار تیرے کوئی پیسے کوئی نہیں کوئی گل نہیں میں بھیج دیاں گا है? اس طرح تو نہیں کہیں گے نا آپ لوگ ظاہر ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کی مدد کرنے کا بھی تاکہ اس کی وہ مطلب جو ہے وہ ترکیب رہے لہٰذا جو ہے وہ مناسب سے مناسب طریقے سے کسی بھی مسلمان بھائی کی آپ ترکیب بنائیں اچھا اس کے علاوہ ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ آپ لوگ جن جن علاقوں کے رہنے والے ہیں وہاں کے اگر نگرانوں سے آپ کا رابطہ ہے آپ ان کو بھی آفر کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے علاقے کے نگران ہیں کچھ اسلامی بھائیوں کی ترکیب اگر بنانی ہو تو ہمیں آپ ارشاد فرمائیں ہم جو हो سکے گا مدد کریں گے اب اس سلسلے میں آپ میں سے جو مدد کر سکتا ہے کرے جو نہیں کر سکتا نہ کرے جو جتنی کر سکتا ہے کر دے کو نہیں بھی کرنا چاہتا تو چلے زبانی دعوت تو دی جا سکتی ہے آپ ای میل کے ذریعے اپنے دوستوں کو دعوت کریں اب دیکھیں نا ایک ای میل آپ بنا لیں ایک ای میل آپ بنا لیں اس میں انویٹیشن ہو زبردست قسم کی آپ اپنے طریقے سے اور جتنے بھی آپ کے پاس ای میل ایڈریس موجود ہیں ان سب کو آزم بھائی اس طرح ہو جاتا ہے ایک ہی ای میل مطلب آپ بنا لیں تو اس طرح آپ سینڈ کر دیں ای میل ہو گئی ٹیلیفون ہو گیا موبائل ہو گیا فیکس ہو گیا اس کے علاوہ مطلب باہر کے رہنے والے چیٹنگ وائڈ چیٹنگ اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں دوستوں سے کرتے ہیں مطلب زیادہ فون مہنگا بڑھتا ہے تو نیٹ کے ذریعے مطلب جو ہے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح تنقید بنائیں جو ذرائع اور وسائل استعمال کیے جا سکتے ہیں آپ لوگ کر کے ملتان شریف کے استعمال کے لیے تیاری کریں اور اللہ کرے کہ آپ کی اور میری دعوت سے مطلب جو ہیں وہ مسلمان شریف ہوں یہ جی اجتماع کی تیئیس 24 25 تیئیس 24 پچیس اکتوبر اس میں انشاءاللہ شاء اللہ تبارکہ وطالعہ مطلب یہ مدینہ اللہ ملتان شریف کا اجتماع ہے ٹھیک تو اس کی بھرپور طریقے سے آپ اسلامی بھائی تیاری فرمائیں جس طریقے سے بھی آپ بہتر سمجھے تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توقی رفیق عطا آمین الحمد للہ ہر سال کی طرح میرا بھی انشاء جانا ہوگا اور مدینہ کلولیا ملتان شریف میں اجتماع بھی ہوگا اللہ تعالی قافلے میں جانے کی بھی توقیق رفیقہ طافرمائے تو ان شاء اللہ ارادہ یہی ہے کہ اکیس تاریخ کو روانگی ہوگی میری ایک رات شاید داتا نگر لاہور میں مطلب گزرے گی اور وہاں سے مطلب یہ ہے پاک پتن شریف مطلب حاضری دیتے ہوئے پھر جمعہ اصول مبارک تیئیس تاریخ کو ان اللہ تعالیٰ اجتماع گاہ میں ہم پہنچ جائیں گے ان اللہ تبارک و تعالی تو دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو جانے کی توفیق کا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ اللاط والسلام کے صدقے اس اجتیما کو عظیم و شان کامیابیاں نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہر برے کی بری نظر سے شریروں کے شر سے دہشت گردوں کی دہشت گردی سے ہر مسلمان کی عزت آبرو جان و مال اور اس عظیم و شان اجتیما کو جو ہے وہ کی حفاظت فرمائے محفوظ رکھے ان شریروں سے دہشت گردوں سے اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ آمین اللہ عام تو ابھی پھر نہ شریک لے کر ان ہم تقریباً دس منٹ میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ترکیب انشاءاللہ بنائیں گے یہ عمران بھائی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے جی ٹرین کے بارے میں اور ہمارے ہاں بسیں جا رہی ہیں اور بسوں پہ بھی اسلامی بھائی جو ہیں وہ ترکیب بنا رہے ہیں ہمارے ہاں سے مطلب دو ہزار روپے لے رہے ہیں تین دن کا اجتیما اور دو دن کا سفر آنے جانے کا اور اس کا کھانا پینا اس میں ایک اسلامی بھائی کا خرچہ دو ہزار روپے جو اس کا ہے اور ہمارے یہاں سے ٹرین پر بھی اسلامی بھائی جا رہے ہیں اور رضوان بھائی کے یہاں سے پیدل ماشاء ماشاءاللہ جی جی حضرت یہ دو ہزار روپے بہت ہیں الحمدللہ یہ ہمارے یہاں سے جو رجل مطلب جو ہے کراچی سے میں بتا رہا ہوں میں جس ہلکے میں رہتا ہوں اس ہلکے کی وعلیکم السلام وعلیکم السلام تو جس ہلکے سے مطلب میں جا رہا ہوں وہ مطلب وہاں سے ٹرین پر جانے والے اور بس پر جانے والے بھی اسلامی بھائیوں سے دو دو ہزار روپے لیے جا رہے ہیں یہ دو ہزار روپے میں جتما کے دوران تین دن کا کھانا بھی ہے آنے جانے کے سفر کے دوران کا بھی کھانا ہے اور اگر اس میں آپ کافلا تین دن کا شامل کر لیں تو پانچ چھ سو سات سو روپئے یا حد ایک ہزار روپیہ اب یہ دیکھیں یہ اس میں دیکھیں عمران بھائی نے لکھا کہ پندرہ سو روپیہ اور قافلہ بھی شامل ہے اب اس میں ترکیب پتہ کیا ہوتی ہے اور اس میں یہ ترکیب میرا خیال ہے ہوتی ہوگی عمران بھائی کے اسلامی بھائی اپنے طور پر فنڈ بھی کرتے ہیں ورنہ پندرہ سو روپئے میں یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی پندرہ سو روپے میں یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی یہ مطلب اس میں اسلامی بھائی فنڈ بھی کرتے ہیں اور اس فنڈ کی وجہ سے پھر ترکیب بن جاتی ہے اور چونکہ ہمارے یہاں پچھلے جب سے یہ سید صاحب تشریف لائے تھے ہمارے پریزیڈینٹ پرویز مشرف صاحب تو شاہ صاحب اچھا تو تھے نا وہ باقی معاملہ تبھی جگہ تھا کہ جب سے یہ تشریف لائے تھے مہنگائی کا جو حال ہے وہ کیا ہوا اللہ اکبر طبیرہ یہاں تو بہت مطلب جو ہے عجیب و غریب حالات ہیں پاکستان کے آپ لوگ خود پاکستان ہی میکسیمم آپ کو پتا ہے تو اس لیے جو اسٹوڈینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا طلبا ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان بیچاروں کو بہت مشکل ہو جاتی ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے تو بہرحال ہمارے ہلکے سے بھی بہت اسلامی بھائی ایسے ہیں جو کہ بےچارے فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا پاتے اگر آپ بھائی کی ترکیب بنانا چاہیں تو انشاءاللہ شاء آپ میرے ذریعے بھی ترکیب بنا سکتے ہیں آپ اپنے طور پر بھی کریں اپنے اپنے نگرانوں کی بھی ترکیب کریں لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آسانی فرمائے آسانی فرمائے گزشتہ سال میں آپ کو بتاؤں مجھے ایک صاحب نے دس ہزار روپے دیے تو میں جس مسجد میں ہوتا ہوں نا جمعہ میں وہاں پہ مجھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ میری طرف سے آپ کو اچھا انہوں نے ویسے مجھ سے پوچھ لی حضرت آپ کس طرح جا رہے ہیں میں نے کہا حضرت ٹرین پہ یا کوچ پہ جاؤں گا تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سے نہیں میں نے کہا اگر جہاز پہ جانے کی اوقات نہیں ہے تو ہم جہاز پہ جو ہے نا وہ نہیں جا سکتے انہوں نے دس ہزار روپے لیے میں نے ان سے کہا حضرت یہ دس ہزار روپئے جو آپ دے رہے ہیں یہ آپ مجھے کُلی اختیارات دیں کہ میں اس کی جو ہے وہ ترکیب بناؤں جس طرح چاہوں خرچ کروں صرف آپ مجھے بائی ایئر کے لیے نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو الحمدللہ میں نے ان دس ہزار روپے میں سے دو اسلامی بائیوں کی ترکیب بھی بنائی اور خود بھی گیا اور جو ہے وہ کوچ ہم لوگ گئے اور آئے بھائی مجھے کیا پھونکنا ہے جہاز میں جا کر میں نے کیا کرنا ہے جہاز پہ جا کے اب کچھ سوچیں جہاز پہ میں چڑھا لیا تھا تو کیا ہوتا سارا اوتا میرا سارا ساپ والا میرا ٹرینوں یا بس لے جائے اور میں جہاز پہ جا رہا ہوں گاہولا والا قوت تو میری بادل نہیں سمجھ پڑتی ہاں جن کے معاملات ہوتے ہیں جن کا آنا جانا نکلنا گھر سے بہت مشکل ہوتا ہے اور اللہ نے انہیں دیا بھی ہے تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے تو وہ ان صاحب کو پتا الحمدللہ الحمدللہ جی احسن بھائی آپ تشریف لائیں بھائی آپ تشریف لائیں وعلیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کیا ہے آپ خیریت سے ہیں کافی دنوں بعد آج روم میں آیا ہوں کچھ پرابلم تھی اس وجہ سے آ نہیں رہا تھا اور کچھ یہاں قابلوں کی ترکیب بھی تھی تو کسی قابل کی خوشخبری آپ کو دینا چاہ رہا تھا تو میں کاپ لگے آتے ہی دے دوں الحمدللہ ہمارے مسلح سے جس سٹی میں میں کوریا میں ہوتا ہوں وہاں سے ہم نے دو قافلے نکالے الگ الگ دو سٹیوں کے لیے تو ایک کافلہ جہاں گیا وہاں پہ ایک ہوٹل تھا اس شہر میں اس ہوٹل کا جو کک تھا نا اس کو وہاں کے ذمہ دار اسلامی بھائی نے جو نا کہا کہ یہ کہ کافلہ آیا ان کی تھوڑی داری کریں آپ تو ان کے لیے جو نا تھوڑا کھانا وانا پکائیں تو پھر یہ جب چلا جائے پھر آپ ہوٹل پہ اپنی ڈیوٹی دے دیجیے گا یا ہوٹل بھی سنبھالتے رہے اور یہاں کا بھی سنبھالتے رہے تو ایک دن قافلے کا ہوا تھا وہاں گئے ہوئے اور وہ مسجد میں جو ہے نا ان کے ساتھ ہی سو گیا قافلے والوں کے ساتھ جب صبح یہ اٹھا تو اس نے صبح اٹھتے ہی فجر میں نا خوشخبری سنائے کہ میں نے آپ کافلے والوں کو نا اپنا آپ نہیں اس نے بتایا کہ میں بھی لیکن قافلے والوں کو جو ہے اس نے حرم شریف میں دیکھا تو یقین مانے بڑے مزہ آیا ہمارے امیر سے وہاں کے امین اپنا پروفیسر انہوں نے پھر بہت ہی زبردست قسم کی جو نا دعا فرمائی بہت ہی بڑا بہت ہی مزہ آیا اس میں نا تو بس یہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا کہ دیکھیں ہمارے نعوت اسلامی کے قافلے جا جاتے ہیں اور وہاں پھر اس اس طرح کی خوشخبریاں بھی ملتی ہیں ہمیں کہ بھائی ہمیں حرم پس دعا ہے کہ اللہ یہ خواب ان کا پورا کرے اور ہم جو لوگ اس قافلے میں شامل تھے ان سب کو جو ہے مدینہ شریف کی زیارت کرے حرم شریف کی زیارت کرے آمین تو باقی وائس آف اہل سنت بھائی ہیں ان کا نمبر بنتا ہے تو وہ آئے اپنی بات کریں جو کریں ٹھیک ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر